یاسین نام رکھنا کیسا ہے تشیف رکھیں اصل میں حروف مقدعات اور یاسین جیسے تاہا کوئی نام رکھے سب سے پہلے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے یہی کوئی نہیں جانتا اس کا مانا کیا ہے علماء نے قیاس کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں اب یاسی ایک قول یہ ہے کہ یہ شاید حضور علیہ سلاطلاسلام کا نام ہے مگر حقیقت حال اللہ بہتر جانتا اس میں امام شافی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جیسے علی فلام مین علی فلام را کا فا یا جیسے حروف ہیں امام شافی اور شوافہ کا مذہب یہ ہے کہ اپنے زمانے کے اکابر علماء پر اللہ تبارک و تعالی اس کے معنی منکشف کر دیتا ہے اس کے معنی کیا ہے یہ تو ایک قول ہے کہ یاسین شاید حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ اب اس میں بحث چلی کہ یہ حروف مقطعات اس کا علم حضور علیہ السلام کا یا نہیں ایک قول تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں مگر اہل سنت و جماعت اس کی تائید میں نہیں اہل سنت جماعت کے نزدیک اگر یاسین تاہا علیف لام را علیف لام میم یا این اگر یہ قرآن کا حصہ ہیں اور ہیں تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ الرحمن الم القرآن رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا جب پورا قرآن سکھا دیا تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اللہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کاف ہا یا اے انسات کی تفسیر میں لکھا کہ گویا ان کا علم حضور کو ہے یا نہیں جبریل علیہ السلام آئے وہ یہ آیت لے کر آئے کاف حضور نے فرما میں سمجھ گیا کاف ہا فرما میں سمجھ گیا ایک ایک حرف پر حضور فرماتے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا جیبری عل امی کہنے لگے کہ یارس اللہ میں لانے والا میں نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گا آمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقاتا جو ہیں ان کا علم بھی نبی کریم علیہ السلام کو ہے اس لیے بہتر یہ ہے ان ناموں کو نہ رکھا جائے کیونکہ یہ طے نہیں ہے نا جمہور کے نزدیک اس کا مانا کیا ہوگا تو جہاں کہیں اس قسم کا ابام ایک قول یہ ہے جس کی علماء نے بھی تائید کی ہے کہ یاسین حضور علیہ السلام کا نام ہے تو چونکہ اس میں مختلف طریقے کا کلام ہے اس لیے یہ نام نہ رکھے اور بھی بہت سارے نام ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلاط وسلام کے کسی اچھے نام کا انتخاب کیا جائے اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نام کا اثر اس کی ذات پہ پڑتا ہے نام اچھا ہو اس کا اثر ذات پہ پڑے گا ہم نے اس میں بڑا تفصیلی کلام ہم کیا ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے ہجرے میں آئے کہہ جی بیوی ہماری بہت لڑتی ہے کمبر جب گھر میں جائیں لڑائی جب گھر میں جائیں لڑائی میں نے کہا نام کیا کہنے لگے شاہین تو میں نے کہا شاہین کا ترجمہ کیا ہے چیل نام ہی آپ نے چیل رکھا تو چین, چین تو کرے گی بھائی تو یہ تو فاروق اعظم کا قول ہے کہ نام کا سر ذات پہ پڑتا ہے تو اس لیے اچھے نام رکھنا چاہیے بزرگوں سے متعلق ہوں بے معنی نام آج کل نام کا معیار کوئی فلم آ رہی ہے تو جو مشہور ہیرو ہے اس کا نام رکھے کوئی مشہور ہیروئن اس کا نام رکھے کوئی ڈرامہ چل رہا ہو اس کا نام رکھیں گے ان ناموں سے پرہیز کیا جائے کہ نام کا سر ذات پر پڑتا ہے کوئی اور سات جی وعلیکم سنؤ